آج کے سبق میں آپ الف ممدودہ یعنی کھڑا زبر کھڑا زیر اور الٹے پیش کے بارے میں پڑھیں گے آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علف ممدودہ یعنی کھڑا زبر یہ الف کے اوپر آتا ہے جبکہ کہ الف شروع میں کسی کلمے میں آتا ہے تو الف کے ساتھ اوپر یہ اس کی علامت ہوتی ہے اس کو اوپر کی طرف کھینچتے ہیں اس کی نسبت یعنی قائم قام ہوتا ہے زبر اور الف کے اس لیے اس کو الف مبدودہ کہا جاتا ہے اور اس کی آواز ایک الف کے برابر اوپر کی طرف کھینچی جاتی ہے اب کھڑا زیر ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ نیچے کی طرف آتا ہے اس کی یہی علامت ہے بعض دفعہ پہلے بھی آتا ہے اور آخر میں بھی آتا ہے کسی لفظ کے حروف میں اب تیسرا ہے الٹا پیش یہ ہر اس حرف کے اوپر اس شکل میں ہوتا ہے اور یہ قائم مقام ہوتا ہے پیش کا یا واو کا تو یہ تین ہوئے کھڑا زبر جو قائم مقام ہے عریف اور زبر کا کھڑا زیر جو قائم مقام ہے زیر اور یا کا الٹا پیش جو قائم مقام ہے واو یا پیش کا آئیے آپ تھوڑی سی اس کی مشق کر لیتے ہیں الف کھڑا زبر آ کھڑا زبر آ یعنی جب بھی اوپر یہ علامت آ جائے تو ایک الف کے برابر آپ اوپر کو کھینچیں گے مد کریں گے الف کھڑا زبر آ آ کھڑا زبر میم زبر ما میم زبر میم میم ما ما آپ نیم زبرما نیم زبرما نبرنا تو کھڑا زبر تو ہر زبر ہے تو ہے ہاں ہا، ہاں اب دیکھیے دونوں آوازیں ایک جیسی ہیں ایک مقدار ہے ان کی دو حرکات کے برابر یہاں بھی کھینچیں گے اور یہاں بھی کھینچیں گے اس سے کم زیادہ نہیں کریں گے ہا کھڑا زبر ہا ہا زبر ہا علیبر زبر واو او ہا کھڑا زبر ہا ہا زبر ہا اؤ ہا آؤ ہا اب لکھنے میں یہ ساتھ یا بھی آیا ہے لیکن پڑھنے میں یہ نہیں آئے گا ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے اس کو اوپر کی طرف کھینچیں گے او ہا اؤ ہا نیند کھڑا زبر ما میم کھڑا زبر ما. میم کھڑا زبر ماں اب یہ جو میم کے اوپر کھڑا زبر آ گیا اگر میم زبر الف ماں تو اس کی بھی اتنی ہی آواز ہوگی لیکن یہاں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ بنانے کے لیے اوپر کھڑا زبر بنا دیتے ہیں اور اس کو اتنا ہی کھینچا جاتا ہے جتنا کہ الف کو میم کھڑا زبر ما. میم کھڑا ماں لام زیر لی زر کی لالی کی یا کھڑا زبریا کھڑا زبریا علی کھڑا زبر آ کھڑا کھڑا زبریا یا آیا تاجر تھی زبر کا آیا تیکا آیا یہ تھی مثالیں کھڑے زبر کی آپ کھڑے زیر کی مثالیں دیکھ لیں یا کھڑا یا زیرا زیر جیسے یا زیر یہ ہوتا ہے با زیر یہ بی ہوتا ہے اسی طرح اگر نیچے کھڑا زیر ڈال دیں تو یہ اسی کے قام مقام ہوتا ہے اتنی ہی اس کو کھینچتے ہیں اس کو یا پیش ہا یو یا کھڑا یا کھڑا زیرا یو یہ لیکن اس کو کہیں زیر کی طرح نہیں پڑھیں گی اتنا نہیں اور بہت زیادہ لمبا بھی نہیں دو حرکات کے برابر یو ایمزا کھڑا زیر عمزا زیر کھڑا زیر علی لام کھڑا زبر لال لام کھڑا زبر ای, لہ ای, لہ ای, لہ ای لہ اب دونوں کھڑا زیر بھی, کھڑا زبر بھی. اس کو نیچے کھینچا اس کو اوپر کھینچا لیکن دونوں برابر فیضرفی حاضر ہاخڑا جرھی ہا کڑا جر ہی پیش رواں پیش رو سین پیشو سین پہ سو زر لی, لی ہاں کھڑا زر ہاں نیم کھڑا جرمی نیم کھڑا جرمی کاف کھڑا زبر کام زبرلہ لام زبر می کھڑا زر لیملی ہاں کھڑا جہی ہاں کھڑا جہی اب پیش کی طرف آئیے جو کہ قائم مقام واو کی ہے اور پیش کی ہے اس کے اگر اوپر الٹا پیش آ جائے واو کے اوپر تو اوپر کی طرف دو حرکات کے برابر کھینچیں گے واو الٹا پیش وو واو الٹا پیش وو وو واو الٹا پیش واٹا پیشر یا زبر یا وو زبریا علی زبرا علی لام العمض اللہ لام زب ہا اُٹا پش ہوا پش ہو, ہو. ہو. ہو. زب نون نون ہو. ہو. ہو. کا کیا میم کھڑا زبر ما میم کھڑا جب کا پشتو ہا اٹا پشہ پش کا ماں تولی ماں تو اب ماں کو بھی اتنا کھینچا اور ہو کو بھی اتنا ہی کھینچا یعنی انف کے برابر اس کو کھینچا اور باؤ مدہ کے برابر اس کو کھینچا کا زب نون یو یا زبر نون یا پش ہاؤٹا پیش ہوا پیش ہو یو سرو ہُو یوں سرو ہُو یہاں آپ نے سبق میں اس